اور منقرین قربانی کی تردید آج کل تمہاری کراچی کے اندر فتنہ ہے وہ کہتے ہیں قربانی جائز نہیں ایسے خواہ مخواہ پیسے ضائع کیے جاتے ہیں جانور ضائع ہو جاتے ہیں گوشت ضائع ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے وہ کھاتے ہیں غریب کہیں ضائع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہی پیسے جمع کر کے رفاہی کاموں میں لگاؤ بھکن بے وقوع ایسے تو پھر ہر معاملے کے اندر اس کو ٹانگ اڑائیں گے کہیں گے حج بھی نہ کرو چلو قربانی کے اندر تو ہزاروں روپے خرچ آتے ہیں حج پہ لاکھوں روپے کہیں گے کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو ضائع کرتے ہو وقت خرچ ہوتا ہے یہ بھی در سیلاب زدگان کی امداد کر دو حج نہ کرو بھئی حج اپنی جگہ فرض ہے سیلاب زندگان کی امداد اپنی جگہ فرض ہے نماز کے متعلق کہیں گے کہ پانچ نمازوں میں دو تین گھنٹے لگتے ہیں یہ وقت کسی اور جگہ بھائی اللہ نے ہر عبادت کو لیے ایک حیات مقرر کی ہے اس حیات مخصوصہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے یہ گڑبڑ نہ یا حقرون کو بھو. سمجھے نہیں نیازات اللہ ہے منقری نے قربانی کی کیا ہے تردید ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کہتے ہیں قربانی کرو منکری نے قربانی کی تردید اور واسطے ہر امت کے کی ہم نے قربانی منسا کا نمک قربانی پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی ہر امت کے لیے کی ہم نے قربانی لیاز کرو اللہ کیوں قربانی مقرر کی تاکہ ذکر کرے نام اللہ کا اوپر اس کے کہ دیا ان کو چوپائے جانوروں سے قربانی کن کی ہوتی ہے چوپائے جانور خود قرآن کہہ رہا ہے چوپائے جانور قربانی ہوتی ہے لیکن اے حدیثوں کا ایک فتو ہے میں نے نہیں دیکھا بہت بار آدمی نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے بلکہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ چار پنگ والے جانور ہاں آ مرغی شرغی نہیں ہوتی فائل کو مابو تمہارا مابو ہے اس کی اتباع کرو وہ بشیر المقب بشارت ہے اور خوشخبری دے دو آج زی کرنے والوں کو اللہ زین اعزاز ہو کر اللہ اوساف آگے مخبتین کے اوصاف ہے محبتین کہو منیبین بین کہو یہ وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا اللہ کا تو کانپ جاتے ہیں دل ان کے وجل کا میں پہلے سمجھایا تھا یا نہیں آ دلوں میں خاص حرکت پیدا ہوتی ہے کانپ جاتے ہیں وجل اس خوف کو کہتے ہیں کہ عظیم و شان چیز کے یاد کرنے سے وہ دل میں کیفیت پیدا ہو وہی خوف ہوتا ہے وجل کا نمبر ایک بصابری نمبر دو صبر کرنے والے اوپر اس چیز کے کہ پہنچ دیا ان کو تکلیف والمقیم سلاد یہ نمبر کتنی جی؟ تین قائم کرنے والے نواز کو غمی مار زاک نمبر چار جس مال سے کے رزق دیا ان کو خرچ کرتے ہیں یہ اوصاف ہیں نی کس کے مخبتین اور منیبین کے بال بدھ نہ جال نیازات اللہ بھائی پہلے ہدایہ کے حکام تھے یا نہیں ہدایا بھی شاعر اللہ میں سے ہیں اور ہدایا میں سے بڑے بڑے ہدایا کون ہیں بکری ہیں نا کون ہیں اونٹ ہیں تو اب اونٹ کی بات ہو رہی ہے وال بھ جا نیا یہ اونٹ جو ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں وہ سارے کراچی کے اونٹ وہی اونٹ جو ہدی والے ہیں میں اونٹ دا. یہ تمہارے اونٹ جو چرتے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے کون اونٹ جو ہدایہ والے ہیں قربانی کے لیے لے جاتے ہیں نا مکے پاک وہی اونٹ اور اونٹ کیا ہم نے ان کو واسطے تمہارے شاعر اللہ میں سے واسطے تمہارے ان کے اندر بھی خیر ہے پس ذکر کرو نام اللہ کا اوپر ان کے قطار باندھے ہوئے اہل عرب جو تھے نا وہ اونٹوں کو ذبے کرتے تھے قطار باندھ کے حضرت بھی اسی طرح ذبے کرتے تھے کو کھڑا کر دو پھر اونٹوں کے جو پاؤں ہیں نا اگلے ان میں سے ایک پاؤں کو بانج دو. بانج پھر, खड़े खड़े جاتا ہے, پھر گر پڑتا ہے اور ایسے پھر حال کے اندر چھری چلی جاتی ہے نیچے اوپر نہیں نیچے سمجھے یہ نہر ہوتی ہے آج کل ہم نے ان کو دیکھا وہ بٹھلا کے بھی ذے کر رہے ہیں وہاں مکے پاک کے اندر میں نے دیکھا یعنی سلاتے نہیں ان کو جیسے باقی جانور ہے نا اس کو سلایا جاتا ہے لٹایا جاتا ہے تو اونٹ کو یا کھڑا کیا جاتا ہے یا بٹھلایا جاتا ہے قطار باندھ کے ان کا نہر کیا جاتا ہے بس ذکر کرو نام اللہ کا ان کے اوپر ثوافا دراہ حالے کے قطار باندھے ہوئے ہوں پیدا ہوا جب جنوب جب گر جائیں نا ان کی کروٹیں نیچے گر پڑیں گے پس کھاؤ ان سے اور کھلاؤ تم کانے کو کانے کا معنی بے سائل جو سوال کرنے والا نہیں اور موتر کا معنی سائل غریب ہو چاہے وہ سوال کرے چاہے نہ کرے کھلاؤ تم بے سائل کو اور سوال کرنے والے کو اسی طرح تعبے کیا ہم نے اونٹوں کے واسطے تمہارے کہ تم شکر کرو اللہ کا لئی اللہ علوم وہ شرط قبول قربانی قربانی کے قبول رہنے کی شرط یہ ہے کہ نیت کیا ہوئی؟ نیات ہو گئی خالص نیت ہو نیت کے اندر ہی خلاص ہوگا تو قربانی قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کا بھوکا نہیں ہرگز نہیں پہنچیں گے اللہ کو گوشت سن کے نہ خون لیکن پہنچتا ہے ان کو اخلاص تقوا منع اخلاص تم سے اسی طرح تاب کیا ان کو واسطے تمہارے لے تو قبر اللہ تاکہ عظمت بیان کر اللہ کے اوپر اس کے کہ ہدایت دی تم کو اے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو نا اس میں عظمت ہے پھر جانور کو اللہ کی نظر کے طور پہ ذبح کرنا یہ بھی عظمت ہے اور خوشخبری دے دو محسنین کو ان اللہ ادا کیوںزین وعد نصرت اور تمحید جہاد وعد نصرت اور تمحید جہاد اللہ نے پہلے مومنین کو وعدہ کیا نصرت کا کہ اب قریب آ گیا ہے وقت کہ میں تمہاری کیا کروں امداد کروں اور جہاد کا حکم دوں تم کو اجازت دوں جہاد کی یہی ہے وعد نصرت تم جہاد بے شک اللہ تبارک و تعالی دفع کریں گے مشرقین کے غلبہ کو یہ عبارت مقدر ہے ان اللہ یداف و غلبہ المشرقین یا ایزالمشرقین بے شک اللہ تعالی دفع کریں گے مشرقین کے غلبہ کو مومنین سے کیوں اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتے ہر دغہ بال کو جو بڑا ناشاکر شاکر ہے تو یہ وعدہ نسرت کا کیا یا نہیں تو ان کے غلبہ کو دفع کریں گے اب طریق نصرت و حکم جہاد پہلے وعدہ نصرت تھا اب طریق نسرت اور حکم جہاد اوزین فل کتا یوکات الم اوزین کے بعد کا مقدر ہے فل کتاب اجازت دی گئی ہے بیچ کتال اور جہاد کے کن لوگوں کو ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ کافل لڑتے رہتے ہیں اللہ دینکلوں جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے کون لڑ رہے ہیں اجازت دی گئی ہے بیچ کتاب کے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے کافر لڑتے ہیں بے انہم یہ مول یہ علت ہے عزن کی. کیوں اجازت دی گئی علت بس اب ہے اس کے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ پر مدد کرنے ان کے قادر ہے یہ حادثے پہ لکھ لو یہ پہلی پہلی آیت ہے جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی یہ پہلی پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں ناز اللہ دینا خریجوں بیان مظلومیت ان کی مظلومیت کا بیان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نکالے گئے اپنے گھروں سے نہ حق بغیر کسی وجہ کے اللہ, ان یکولو اللہ ہے اس سے پہلے ما اخرجو مقدر ہے ما اخرجو اللہ یقول ما اخرجو نہ ہو تو معنی نہیں بنتا نہیں نکالے گئے مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا رب ہمارا کیا ہے صرف اللہ اور کوئی وجہ نہیں اللہ کی توحید کے قیل ہوئے کافروں نے ان کو نکال دیا اب ان کے ساتھ لڑو ولا دف اللہ ناس حکمت جہاد بھائی جہاد صرف اب فرض ہے یا ہر زمانے میں فرض نہیں اب پہلے زمانے کے اندر بھی جہاد فرض تھی تو اس وقت ہماری مسجدیں تھیں یا یہود کے عبادت خانے تھے کوئی ہم تو نہیں تھے کن کے عبادت خانے تھے یہودی تھے نا حق پہ اس وقت موسا علیہ السلام کے دور میں عی صحمت دور پہ کون تھے نصارہ تھے ان کے گرجے تھے اگر اس وقت جہاد وہ نہ کرتے تو یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیتے یا نہیں جیسے بخت نسر نے گرا دیا مقدس کو نصارہ کے گرجے بھی گرا جاتے تو اس وقت درویشوں کے عبادت خانے بھی گرا جاتے تو اس وقت جہاد بھی اس لیے فرق تھا تاکہ عبادت خانے محفوظ ہوں اب بھی جہاد اس لیے فرض ہے کہ یہ مساجد کیا ہوں محفوظ ہوں ٹھیک ہے یہ بات تحرائی یہ مطلب ہے اب آپ یہ ظاہرہ نہ سمجھا کہ آج کل وہ ان کے عبادت خانے اور گرجوں کی عبادت کی جا رہی ہے یہ ہر ہر زمانے کی بات ہے یہ حکمت جہاد اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو یعنی بعض کو ساتھ بعض کے کن کو دفا کرتے ہیں مسلمان کن کو دفاع کرتے ہیں کافروں کو بعض کو ساتھ بعض کے حد مت میں میو البتہ گرا دیے جاتے اپنے اپنے زمانوں میں یہ بھی لکھنا البتہ گرا دیے جاتے اپنے اپنے زمانوں میں سوا میو درویشوں کے عبادت خانے درویز جو جنگلوں پہالوں میں بڑھاتے تھے نا خلبت خانے چاہے خلوت خانے لکھو چاہے عبادت خانے لکھو درویشوں کے عبادت خانے و بیاں گرجے نصارہ کے وہ سلواتون یہودوں کے عبادت خانے اور مسجدیں آج کے دور میں جو ذکر کیا جاتا ہے ان کے اندر اللہ کا نام بہت والا یونسرنا بشارت غلبہ تم جہاد کرو اللہ غالب کرے گا اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ اللہ قوی ہیں غالب ہیں اللہ دین مکن مجاہدین کی فضیلت جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں مجاہد تم نا اللہ کے دین کی مدد کریں ان کی فضیلت ہے مبشر الحم کی فضیلت بھی لکھ سکتے ہو اور مجاہدین کی فضیلت بھی لکھ سکتے ہو اللہ زینہ یہ مجاہد اور مبشر وہ ہیں کہ اگر طاقت دیں ہم ان کو زمین کے اندر تو قائم رکھیں نماز کو یہ فرائض ہیں فرائض مجاہدین نمبر ایک عات و دیں زکوۃ کو نمبر دو امرو بالمارو نمبر تین حکم کریں نیکی کا اور روکیں برائی سے نمبر چار واسطے اللہ تعالی کے انجام تمام معاملات کا باہی و قزے کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب اگر یہ کافر آپ کو جٹھلاتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں فلاً اس لیے کہ تحقیق جٹھلایا ان سے پہلے قوم میں نوہ نے بھی نوح کو اور قوم آد نے سمود نے قوم ابراہیم قوم لور اصاب مدین پڑھ چکے ہو نا اور جٹھلائے گیا موسا پاملیت کافرین امحال مجرمین پس محلت دی میں نے ان کافروں کو بھی پھر گرفت کی بس کیسے تھا میرا اب بھی میں محلت دے رہا ہوں اور میرا عذاب یقیناً آئے گا من فقائم تقریبی شہید بہت سی, بس سی بستیاں ہلاک کیا ہم نے ان کو اس حال میں کہ وہ ظالم تھی کہ سبب اہلاک سبب اہلاق اس لیے کہ وہ ظالم تھی فاہیا فاہیا خوف یا تو یہ کیفیت اخلاق ہے یہ ظالمات سبب اہلاک فا یا خوابیت کیفیت اہلا پذے گرنے والی ہیں اپنے چھتوں کے اوپر بابیر معطلا اور بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں جہاں شہر ویران ہوئے نا ان کو پر عذاب آیا علاقوں کے اندر ایک علاقے کے اندر میں نے بھی دیکھا وہ کنویں ویران تھے کھنڈرات تھے ویران کنویں بھی تھے اور کنویں ہیں ویران پڑے ہوئے اور ماحول ہیں مضبوط ویران آفلم یسیرو تم ہے مجرمین تو چل پھر کے دیکھو حالات تمہارے سامنے ہیں تم مجرمین کیا پس نہیں چلتے زمین کے اندار پس ہوں ان کے دل کے سمجھیں ان کے ساتھ یہ عذاب کے آثار عذاب کے مقامات دے کے یا کان ہو کے سنے ساتھ ان کے حق کو فائن نہا قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھے ہوئے آنکھیں لیکن اندھے ہو گئے ہیں دل جو کہ سینوں کے اندر ہے مقصد یہ ہے کہ یہ کافر بصیرت کے اندھے ہیں بسارت کے اندھے نہیں کس کے اندھے ہیں بصیرت جو دل میں ہوتی ہے وہ یستا جل کا زجر ہے اور جلدی مانگتے ہیں تو اس عذاب کو اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا عذاب اپنے وقت پہ آ کے رہے گا ان کے شور مچانے سے جلدی تھوڑا آئے گا اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو یعنی وعدے کے مطابق عذاب آئے گا اپنے وقت پہ دنیا میں بھی آئے گا آخرت میں ہی آئے گا اور آخرت تو اتنی ساخت ہے نا کہ آخرت کا ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہوگا وہ ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہوگا تو ہزار سال تو ان کو عذاب آتا رہے گا نا معاشر میں دو میں دو بے انتہا جلیں گے دیکھو جی واینا یومان بے شاک ایک دن نزدیک رابطے رے کے جس دن میں کیا ہوگا عذاب آئے گا قیامت کا مصل ہزار سال کے ہے سے کے شمار کرتے ہو تم یہ بات آ سمجھ یا نہیں بعض حضرات نے اس کا معنی ایک اور بھی بیان کیا ہے کہ عذاب تو ان کو آئے گا یقینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالی عذاب دینے میں اتنی طاقتور ہیں عذاب دینے میں کہ جو کام تم ہزار سال میں کرتے ہو اللہ ایک دن میں کرتے ہیں باگے سمجھ یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ورنہ وہ تو کن فاقون کے مالک ہیں وہ بات ہی سمجھ جو کام ہم کس میں کریں ہزار سال میں اللہ ایک دن میں کر لیتے ہیں یہ بھی مان ہے انا یومن کا سمجھے اور بے شک ایک دن نزدیک رب تیرے کے مثل ہزار سال کو اس کے شمار کرتے ہو واقعی من کریات تخویف دنیاوی اور بہت سی بستیاں کے محلت دی ہم نے ان کو درا حالے کی ظالم تھیں پھر گرفت کی اور میری طرف ہے لوٹنا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کو محلہ دی جاتی ہے پھر گرفت ہوتی ہے قلعہ یو اناس خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ فرما دیئے کہ میں عذاب سے ڈراتا ہوں نہ کہ عذاب لاتا ہوں عذاب میرے اختار میں نہیں فرید خاتون لمبیا آپ فرما دیجیے لوگ کو سوائے اسکنی میں واسطے تمہارے ڈرانے والوں ظاہر فل لذین آ منوا ترغیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے عمل کریں گے اچھے ان کے لیے بخش آئے اور رزق ہے اچھا والذین صوفی آیاتنا یہ ترہیب ہے اور جو دوڑتے پھرتے ہیں ہماری آیات کو باطل کرنے کے لیے ہرانے والے یہی لوگ ہیں صحاب ذہی دوذخوالے وما بما صلاح سبب آدم تسلیم مشرقین ڈبلیو ڈبلیو مشرق جو نہیں مانتے نا اس کا سبب کیا ہے ثباب آدم تسلیم مشرقین مشرقین کے نام ماننے کا ثباب میرے محترم یہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں بڑی مشکل ہیں ایک تو ان کا مطلب غلط بیان کیا جاتا ہے اور دوسرا مطلب ہے صحیح غلط مطلب بھی آپ سمجھ لیجئے بعض بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے لیکن مطلب غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مک کے پاک کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے تھے آفر آئے تم اللہ تب العضا اگ کہ منا تو سال ستال اخرا سمجھے تو شیطان نے آ کے درمیان میں ایسے پڑھ دیا حضور کی آواز میں آواز ملا کے کہ تل کل غرا کو اولا ان نہ شفا تو یہ بھی ایک چڑیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی یہ شرکیہ کلمہ تھا یا نہیں حضور نے جو پڑھی نہ وہ تو شیطان نے آواز میں آواز ملا کے حضرت کی آواز کی طرح یہ لاز کہے اور مشرقین بڑے خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خیال کی گرو آگاہ رہے کرو کہ شیطان اس قسم کی باتیں کرتا ہے آواز میں آواز ملا کے گمراہ کرتا ہے تو یہ معنی کرتے ہیں اس کا سمجھے لیکن ہم اس معنی کے قائل نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اگر یہ چیز ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تقریر کے اندر شک ہو جائے گا یا نہیں کہ حضور جو یہ تقریر فرما رہے ہیں کیا پتہ ہے اس کے اندر شیطان نے کوئی لفظ ملا دیا آپ تو معصوم ہیں انا عبادی لاکا الم سلطان میرے بندوں پہ تیرا تسلط کبھی نہیں ہو سکے گا اللہ نے کہا تھا شیطان کو تو یہ کہہ دے تسلط ہو گیا کہ حضور کی عوام میں یہ کبھی تا جا کر بدماش کو کہ حضور کی آواز میں آواز ملا کے ورنہ حضور کی ساری تقریروں میں کیا ہو جاتا ہے شک ہو جاتا ہے یہ بات ہی سمجھ یا نہیں یہ بعض جگہ لکھا ہوا ہے لیکن بالکل غلط واقعہ ہے کالا بہتی حاض القصہ تو غیر و صابت عطن محمد بن اشع حاضہ بن وض اس زنا دِکھا یہ زندیق لوگوں نے گھڑا ہے یہ واقعہ کس نے گھڑا ہے زندی لوگوں نے وہ مانا یوں کرتے ہیں اے آگے اللہ تمنا دیکھو کوئی رسول اور نبی کو ہم نے نہیں بھیجا مگر جب پڑھتا ہے نا تو ڈال ہے شیطان اس کے پڑھنے کے دوران اپنی بات کو اے الق شیطان فی امنیت ہی تو ڈال دیتا ہے شیطان ان کے پڑھنے کے دوران اپنی بات کو ڈال دیتا ہے یہ غلط معنی نہیں چاہے بعد میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر دیں لیکن مخدوش تو ہو گیا نا مسرائے کے سنگا تو یہ مقصد نہیں مطلب وہی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی کہ تمہارے اوپر میں طا حرام ہے کیا فرمایا ہاں میں حرام ہے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وشواس ڈالا حضور نے تو یہ پڑھا نا قرآت کی کہ حرم تلا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں حضور کے دل میں نہیں نہ حضور کی کراط میں لوگوں کے دلوں میں وشواس ڈالا دیکھو محمد کا کہتا ہے کہ خدا کی ماری کیا حرام خدا مارتا ہے نا مہتا کو اور اپنی ماری کیا ہے حلال ہے جس کو بے کرو حلال ہے تو یہ وسا ڈالا یا نہیں حضور نے قرآن پڑھا انکم نہ کم من دون اللہ سب جہنم تم بھی جہنم کا ایندھان جن کو تم پکار تو عبادت کرتے وہ بھی جہنم کا ایندھان ہے تو شیطان نے وسطہ ڈالا کہ دیکھو جی یہ تو عیسیٰ اس علیہ السلام کو عیسائی پکارتے ہیں وہ بھی پھر کس میں جائیں کس میں جائیں جہنم ہے نا, جو تو غلط ہے تو یہ شیطان جو وسط سے ڈالتا ہے نا ان کو ہم نیست تو نابود کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں آپ بتاؤ یہ تقریب صحیح ہے یا نہیں یہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے اب مانا سمجھو جی عنوان میں نے کیا لکھوایا ہے سبب عدم تسلیم مشرقین کہ مشرقین کیوں نہیں مانتے اس کا سباب وہی ہے کہ شیطان غلط وسط سے ڈالتا ہے شیطان کیا کرتا ہے غلط وسط سے ڈالتا ہے اور نہ بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی رسول اور نبی کا فرق پڑا یا نہیں اللہ تمنا مگر جب پڑھتا وہ تو ڈال دیتا شیطان ان کے پڑھنے کے دوران شبھ تن فی قلوب بالکار فی امنی تو ہی کے بعد کیا مقدر ہے شبھہ فی قلوب شہید ڈال دیتا شیطان اس کے پڑھنے کے دوران شبہ تن فی قلو بلکفا شب ڈال دیتا کافروں کے دل میں کہ دیکھو یہ کہتے خدا کی ماری حرام اپنی ماری حلال پیمس اللہ پس نیس تو نابود کر دیتا ہے اللہ تعالی ماں ان شبہات کو ماں کے نیچے کا لکھنا ہے او فیانس اللہ ماں شبہات لکھو یہ ضرور لکھو پاس نیست و نابود کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان شبات کو کہ ڈالتا ہے شیطان جوابات کاتیا سے پورے پکے جوابات سے جوابات کاتیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے سما یوہ کے ملا پھر زیادہ پختہ کرتا ہے اللہ تعالی اپنی آیات کے مضامین کو سما یو کہ وہ پھر زیادہ پختہ کرتے اللہ اپنی آیات کے مضامین کو واللہ علی مرحیم اور اللہ جاننے والے ہیں حکمت والا ہے یا مانا ٹھیک ہے یا نہیں جی آگے جی لے یج آلہ یہ متفر ہے شیطان پر لے یلا یہ متفر ہے الک شیطان پر شیطان, شیطان جو شبو ڈالتا ہے نا اس سے کون گمراہ ہوتے ہیں یا منافق یا کافر شیطان کے شبوں سے کون گمراہ ہوتے ہیں منافق یا کافر مو گمراہ ہوتے لیا جلا تا کہ کرے ان شبہات کو کہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش واسطے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں کیا ہے بیماری ہے منافق یہ آزمائش کا مطلب سباب گمراہی کا یہ منافق لکھو والقاسیات سیات کلو یہ کافر لکھو اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں تو الکائے شیطانی کن کو گمراہ کرتا ہے ان دو کو گمراہ کرتا ہے اور واقعی یہی ظالم جو ہے نا ان نہ میں دونوں گروہ آ اور بے شک یہی ظالم البتہ بیچ مخالفت کس کے ہیں دور کے ہیں تو لیا جل کو کس پہ متفر کیا تھا آگے والے یعلا ما یہ متفر ہے فینسخ اللہ پہ اللہ تعالیٰ جو شبہات کو باطل کر دیتے ہیں نا اس پہ متفرح ہے یہ متفرح ہے فجم سخ اللہ پہ اور ساتھ سالک کو حکمت ابتال شبو حکمت ابتال شبو اللہ شبو کو جو باطل کرتے ہیں اس کی حکمت وال اور تاہیے کہ یقین کریں وہ لوگ جو دیئے گئے ہیں کس کو علم کو مومن انہ الحق میں رب کا کہ تحقیق وہ مطلوع نبی نبی نے جو کچھ پڑھا ہے وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فَيُوْمِنُوْبِهِ فَذْ زیادہ یقین کریں ساتھ اس کے یہ سمرا ہے یہ نتیجہ فَذْ زیادہ یقین کریں ساتھ اس کے پ تخ بے تو لہو قلو پ ہم جائیں ترا فون کے ان کے دل عمل کرنے کے لیے یقین بھی زیادہ کریں اور ان کے دل جھک جائیں عمل کرنے کے لیے اور بے شک اللہ ہدایت دینے والے مومنین کو صراط مستقین کی طرف اب تو مطلب سمجھ آ گیا یہ بڑی مشکل آیات ہے امتحانی آیات ہے ہم امتحان ان کے لیتے رہ ہیں کیونکہ ضال ال کا فروغ انجام منکرین اور ہمیشہ رہیں گے کافر بی شاک کے اسی مطلوع نبی سے من ہو ضمیر کا مرجو مطلوع ہے اور ہمیشہ رہیں گے کافر بی شاک کے اسی مطلوع نبی سے یہاں تک کہ آج جا ان کے پاس قیامت اچانک یا آج یا ان کے پاس عذاب دن نا مبارک نہ مبارک قیامت کے آنے تک یا عذاب کے آنے تک وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے جب عذاب آئے گا ان کا رگڑا نکل جائے گا ٹھیک ہے جی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری ختم ہو جائے گا کام یہ بھی بات آ گئی سمجھ الملک یوم مائزین جب قیامت آئے گی نا تو سلطنت اس دن خاص اللہ کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے ان کے درمیان وہ کیسے ہوگا عملی فیصلہ فلینہ مرو تفصیل فیصلہ فلینہ مرو تفصیل فیصلہ جو مومن ہیں ایمان لہمل کی اچھے فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے بلظین کافر بھی تفصیلِ فیصلہ ہے جنہوں نے کفر کیا جٹھلا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ ان کے لئے عذاب ہوگا ذریع کرنے والا ہے شہیدِ اسلام ڈانٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن، درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا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 ڈبلیو